ان بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير میرے محترم بزرگو اور میرے دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دین کی کچھ باتیں سنتے اور سناتے ہیں اس میں ہر ایک کا نفع ہے کہنے والے کا بھی اور سننے والوں کا بھی اور اللہ کے دین کی کوئی بات بھی ہو وہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی وہ اپنی پوری تازگی کے ساتھ ہوتی ہے اپڈیٹ ہوتی ہے اور کوئی بات نئی بھی نہیں ہوتی ہے اس لیے كہ جب سے اسلام آیا ہے وہ اپنی پوری شریعت اور دین کے ساتھ آیا ہے اور مکمل ہے تو یہ امید رکھنا كہ بالكل كوئی بالكل ایسی بات كہی جائے گی جو اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں گئی یہ ایسی بات ہوگی کہ جو اب قابل عمل ہی نہیں ہے بالکل پرانی بات ہے جس کا جس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے اس زمانے میں دین کی کسی بات کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا قیامت تک کے لیے یہ دین ہے اور اس دین کی جو تعلیمات ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں عمل کے لیے ہیں اور انسانوں کو صحیح راستے پر گامزن رکھنے کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں خوشی اور غم آسانی اور تکلیف کی جو مختلف کیفیتیں اور حالتیں پیش آتی ہیں وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئیں جن جن حیثیتوں سے عام لوگ گزرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گزارا گیا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی میں بعض چیزیں ہوتی ہیں بعض نہیں ہوتی ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکثر جو تکلیف دینے والی چیزیں ہوتی ہیں زندگی کو جھنجھوڑ دینے والی ہوتی ہیں پریشان کر دینے والی ہوتی ہیں بچپن سے لے کر اور پوری زندگی وہ سب پیش آئیں جن سے ہم لوگ ہر وقت بچنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ خدا ناخواستہ کوئی ایسا سامنا نہ ہو ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور ہم برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اس دنیا میں جب آپ آئے پھر بہت تھوڑی سی مدت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئیں پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو ظاہری دنیا میں آپ کے لیے ایک سہارا تھے وہ چلے گئے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ نے کیا پیغام دیا ہے تو لوگ دشمنی پر اتر آئے اور وہ لوگ جو ان کے گھر کے تھے خاندان کے تھے قبیلے کے تھے جو اپنے قبیلے کے لیے لڑ بھڑ سکتے تھے کسی قسم کے بھی ڈیفنس کے لیے تیار رہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے اپنے قبیلے اور خاندان کا ہونے کے باوجود اور بہت ہی باعزت خاندان بنو حاشم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا کہ جو یوں بھی عربوں کی نظر میں بہت شریف خاندان سمجھا جاتا تھا بہت اونچا خاندان سمجھا جاتا تھا تب بھی انہوں نے گوارہ نہیں کیا کہ صرف ایک اللہ کی دعوت دی جائے ایک اللہ کو ماننے کی بات کی جائے اور جو آخری تکلیف کوئی ذہن میں ہم لا سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی ان سب کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کرایا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا اللہ تعالیٰ قریب ہے جب اللہ نے فرمایا ان سمیع قریب قریب و مجیب سننے والا ہے بہت قریب ہے اپنے بندوں سے قبول کرنے والا ہے اور بہت قریب ہے قریب کا لفظ ہے تو جن کو اتنا محبوب رکھتا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہوگا اور قریب ہونے کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے بھی بہت قریب ہے ہر بات ہر لمحے کی ہر وقت جان رہا ہے واقف اور اپنی قدرت کے اعتبار سے بھی قریب کہ جب جو چاہے کر سکتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی جو بات بھی پیش آئی اللہ تعالیٰ جب چاہتے اس کا جیسا حل چاہتے نکال لیتے جس طرح چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے اور آپ کو ہر طرح کی تکلیف اور مشقت سے بچا لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منظور کر لیا تھا کہ جیسے تمام انبیاء کو مشکلوں سے گزرنا پڑا ویسے مشکلوں سے گزارا گیا بار بار تسلی دی گئی پچھلے نبیوں کے قصے سنائے گئے بتایا گیا کہ تمہیں آزمایا جائے گا پرکھا جائے گا پریشانی میں ڈالا جائے گا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں پر دین کو غالب فرمائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا زیادہ یقین تھا اتنا زیادہ یقین تھا کہ شاید ہمیں یہ شک ہو جائے کہ دن میں سورج نکلتا ہے اور شام کو ڈوب جاتا ہے اس میں شاید کسی کو شک ہو جائے تو ہو جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں تھا کہ یہ دین ایک دن غالب آئے گا چنانچہ جب حضرت ابو طالب آپ کے چچا نے یہ کہا کہ بیٹے جب یہ مانتے نہیں ہیں اور سب تمہاری دشمنی پہ اتر آئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ تمہیں حکومت چاہیے تو ہم تمہیں حکومت دے دیں گے اگر کوئی اچھا سا رشتہ چاہیے تو وہ دے دیں گے دنیا کی کیا دولت چاہیے وہ دولت ہم سے لے لو لیکن یہ کہنا بند کر دو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اور نہیں کیا کہا چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں یہ اس بات پر سودا کرنے کے لیے کہ میں جس دین کی دعوت دیتا ہوں جو بات میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں میں اس کو چھوڑ دوں ایسا نہیں ہو سکتا لذاؤ شم صفی امینی ولقم رفیع ساری اور یہ کہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں او حلق تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے میری جان چلی جائے اس میں چونکہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے جو وہی ہے جو ارشاد ہے جو تلقین ہے بالکل واضح ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں یہ یقین تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے آپ کو اللہ کے دین کے کام میں لگا رکھا تھا نچھاور کر رکھا تھا اور عجیب بات تھی کہ جیسے کہ کوئی میگنیٹک اثر ہو کہ جو بھی ایمان لاتا تھا اس کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ سب کچھ لٹانے کو تیار کوئی کسی قسم کی کوئی پروانی بس اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اس بات کی کوشش کہ ہر کچے اور پکے مکان میں اللہ کا دین پہنچ جائے جو دین برحق ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے پوری دنیا ملتی ہو اس کے مقابلے میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار چاہے جتنی بھی تکلیفیں دی جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکے کے لوگ اس قدر ستاتے ہیں اس قدر ٹھکراتے ہیں ناقدری کرتے ہیں توہین کرتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں تو آپ نے سوچا کہ قریب میں ایک بستی طائف ہے چلو وہاں کے لوگوں کو دعوت دیں اور ان کو سمجھائیں اور حضرت زید ابنِ حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے اور آزاد کردہ غلام تھے آپ ان کو لے کر گئے وہاں کے لوگوں نے تو بات ہی نہیں سننا چاہیے اور ایسا سخت سلوک کیا کہ آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا خون سے بھر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ آپ اگر کہیں تو ان کے اوپر دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مہد قومی فع النحم العلم اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے یہ جانتے نہیں ہیں یہ جانتے نہیں ہیں آپ کے دین کی عظمت میرا مقام اور قرآن مجید کی عظمت اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں اگر یہ جان جائیں گے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا یہ جانتے نہیں ہیں ان کو معلوم نہیں ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے اور ایسے ہی لوگوں سے حضور رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ مکے کے ہوں یا طائف کے ہوں آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوں انہی لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ملا ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لانے والے تھے اور جو مسلمان ہو گئے تھے وہی کہتے ہوں کہ آپ بڑے سچے ہیں بہت امانت دار ہیں بلکہ وہ لوگ جو آپ کے کٹر دشمن تھے وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے آپ کو سب سے زیادہ سچا مانتے تھے آپ کو سب سے زیادہ امانت دار مانتے تھے آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس بات میں کہ ہم سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہو ہمارا مخالف ہو اس کے باوجود کیا کسی بات میں وہ ہمارا اعتراف کر سکتا ہے کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے سخت دشمنی ہے اسلام سے سخت دشمنی ہے لیکن مسلمان بہت اچھا ہوتا ہے مسلمان بہت امانت دار مسلمان بہت سچا معاملات کا بہت اچھا اخلاق اس کے بہت اچھے مسلمان اپنے مشن پر جم جانے والا اور اپنے کسی بھی چیز کو جان اور مال کو کسی دوسرے کی ہمدردی کے لیے قربان کر دینے والا کیا ہمارے بارے میں یہ شہادت دنیا میں دی جا رہی ہے اگر یہ شہادت دی جانے لگے اگر لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں اگر یہ بات عام ہو جائے ہر ہر زبان پر ہونے لگے کہ مسلمان ہے تو جھوٹا نہیں ہوگا مسلمان ہے تو بد کردار نہیں ہوگا مسلمان ہے تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ بلندی ملے گی جو بلندی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے سے دی تھی اور وہ ایک اشارہ تھا کہ جیسے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیفوں کے بعد بلندی پر بلا کر یہ بتایا اپنے قریب کر کے کہ اس سے اس سے بڑی کوئی تسلی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر ہر فرد کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے وہ انتم الرمائے گا انتم الکن إِن تم مؤمنین۔ اگر حقیقی معنی میں تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ بلند تم ہی ہوں علو کا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے کی. معراج کیا ہے ایسے ہی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تکلیفیں پیش آئیں کہ عام الحزن کہا جاتا ہے سندس ہجری کو کہ جس میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب سب کی وفات ہو گئی اور کوئی بھی ظاہری سہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رہا طائف کے لوگوں نے بھی ٹھکرا دیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بے چین ہو کر مکے والوں سے بھی بنو ہاشم نے بھی ٹھکرا دیا اپنے خاندان کے لوگوں نے تو آپ نے بنو نوفل کے ایک شخص متم بن عادی کی پناہ لی تھی اور مطم بن عدی ظاہر مسلمان نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس انہوں نے رکھا اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے حضرت حسان نے ان کی تعریف کی رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی کہ بہت اچھا ہے ان کی تعریف کرو اس تعریف کے قابل ہیں کہ ایسے شخص کو کہ اسے کسی نے نہیں پوچھا لیکن اس نے یہ سمجھا کہ نہیں اگر اچھا اور سچا شخص ہے تو اس کو پناہ دی جانی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چین ہو کر دعا فرمائی کہ اللہ اب تو میں آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں اور میرے پاس اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں آپ کمزوروں کے رب ہیں مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں ان دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھے دیکھ کر منہ بناتے ہیں جو مجھے ہیں مجھے برا سمجھتے ہیں. اے اللہ یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں علم یہ کمبی کا غزب فلاح ابالی اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں میں آپ کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس سے آسمان اور زمین سب روشن ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے راستہ نکال دیجئے رحم فرما دیجئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکالا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کے مدینے کی ہجرت کا راستہ بتایا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ ایک دن آپ حتیم میں جو خانہ کعبہ کا کھلا ہوا حصہ ہے اس میں آرام فرما رہے تھے یا حضرت مہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلّۃ وسلم تشریف لائے اور آپ کے آپ کو اٹھایا آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور ایک سونے کا تشت لے کر آئے تھے اس میں ایمان اور حکمت رکھے گئے تھے اس سے آپ کے سینے کو بھر دیا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر چلے اور وہاں سے سیدھے بیت المقدس اور مسجد اقسہ تشریف لائے مسجد اقسہ میں جسے اسرا کہا جاتا ہے اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات میں لے جانا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے گئی مسجد اقسا کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اللہ تعالیٰ نے کس طرح انبیاء کو وہاں بھیجا اپنی روح کے ساتھ یا جسم کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے انبیاء کی امامت فرمائی اور اس کے بعد حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا کہ اب یہاں سے آپ کو آسمان کا سفر کرنا ہے اور ایک سواری لائی کہ جس کا نام براق تھا کہ جب وہ قدم رکھتا تھا وہ جانور قدم رکھتا تھا تو اس طرح جیسے کہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو جہاں تک دیکھ پاتے ہیں ہماری تاحد دے نگاہ جہاں نظر جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا تھا اور حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا حضرت جبرعیل علیہ السلۃ والسلام نے کہ جس اس جانور یا سواری کو جس کھوٹے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کو باندھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلّۃ نے وہ وہی تھا جسے انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس سواری پہ بٹھایا گیا اور وہاں آپ کو دو چیزیں پیش کی گئیں شراب بھی پیش کی گئی اور دودھ بھی پیش کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا حضرت جبریل نے فرمایا اخترت الفطرہ آپ نے فطرت کو انتخاب کیا کو اختیار کیا اگر آپ اس کو چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا اور پہلے آسمان پر اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان تک ہر آسمان میں امبیا سے ملاقات ہوئی اور پھر سدرت المنتہا تک لے جایا گیا کہ جہاں کے بعد حضرت جبرائیل سے فرمایا گیا کہ آپ یہیں رک جائیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے آنے کی اجازت تھی پھر جنت کی سیر کرائی گئی اور وہاں کی آواز آئی جہاں تقدیر کا قلم چلتا ہے اس قلم کے چلنے کی آواز آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی پر بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا گیا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں عطا کی گئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے معافی مانگنے کا سلیقہ سکھایا کہ کی کیسے معافی مانگیں کیسے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلندی اور یہ مقام عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ سبق دیا کہ اس امت کا مقام بلندی ہے ہمیشہ اس امت کو اونچے مقام پر رہنا ہے اپنے نمازوں پر قائم رہ کر اپنے اخلاق پر قائم رہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کر کے اور جتنے زیادہ حالات سنگین ہوں گے ان میں اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی مدد آئے گی علامہ اقبال نے فرمایا کہ سبق ملا ہے یہ میرا جو مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں گردوں کے معنی آسمان کے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بلندیاں ہیں انسانوں کے لیے بنائی اور انسانوں کے لیے ان کو مسخر کیا ہے انسانوں کے استعمال کے لیے ان کو بنایا ہے اور انسان سب سے اس میں بلند ہے اور اگر بندے مومن ہیں تو سب سے زیادہ بلند ہے. اگر وہ قائم رہے اللہ تعالیٰ کے رسول کے نقش قدم پر قائم رہے اور آپ کے لائے ہوئے اس دین پر قائم رہے اور اس پر عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کے لیے دروازے کھلے رکھے اسی طرح ہمارے لیے اس سفر میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ اس چیز کو اختیار کیا جائے جو فطرت سے قریب جو چیز بھی ایسی ہے کہ جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے جو اخلاق اور کردار کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو باندھا گیا ضروری نہیں تھا کہ اسے باندھا جاتا یہ بتایا گیا کہ دنیا میں اللہ پر توکل اور اس پر اعتماد کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو اسباب ہیں جو طریقے ہیں دنیا کمانے کے ان کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کے اور جس طریقے سے جو کام کیا جاتا ہے اس طریقے سے کیا جائے توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کام کرنا چھوڑ دے اور سبب کو اختیار کرنا چھوڑ دے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں جو واقع معراج ہے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے بہت زیادہ قریب ہیں اور وہ قربت بار بار قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ جب بھی آپ سے ایزا عبادی عنی فنی قریب جب بھی سوال کریں میرے بارے میں ہمارے بندے تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں بالکل قریب ہوں اجیب دعوت دا اذا دعانی کہ جب بھی مجھے پکارنے والے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعائیں سنتا ہوں فلیس تجیبولی ولیب مینو بھی لال لحوم شدون تو مجھ سے مانگیں اور مجھ پر ایمان رکھیں اور یقین رکھیں اور اگر یہ یقین باقی رہا تو وہ ہدایت یافتہ رہیں گے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہو جائے اور ہم یہ غور کرنے لگیں کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہیں یا راضی ہیں. اگر ناراض ہیں تو پھر اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی فائدہ ہوتا ہو اس کو اگر ہم تجنے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کامیابی کی کوئی بات نہیں ہوگی فرمایا گیا کہ من اللہ اللہ سے شرم کرو اللہ سے شرم کرنا سیکھو زندگی کے تمام مراحل میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ سے شرم کرنا کیا ہے علیہ میں فرمایا کہ اللہ سے شرم کرو ایسے کہ جیسے شرم کرنے کا حق ہے فرمایا کہ اللہ سے شرم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے فرمایا الرأس وما البطن وما حوا الموت والبلا کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس دماغ میں آنے والے خیالات کی بھی حفاظت کرو جو فکر تمہارے ذہن و خیال میں پیدا ہوتی ہے جو بات ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو گناہوں تک لے جانے والی ہے اس سے بھی اپنی حفاظت کرو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ میں جو چیزیں جانے والی ہیں اور جس ذریعے سے آنے والی ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو موت کو یاد کرو اور اس بات کو یاد کرو کہ ایک دن تمہیں بالکل بوسیدہ ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے تمہارا کوئی وجود نہیں رہ جائے گا اگر تم ان باتوں کو یاد رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں شرم کرتے ہو حیا کرتے ہو جیسے کرنا چاہیے اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں دین کو داخل کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو ظاہری اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ نماز ہے نمازیں ہماری کتنی مضبوط اگر یہ معراج کا موقع آتا ہے زیادہ تر محدثین کے مطابق ستائیس رجب معراج کا معراج کی رات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معراج کی شبیداری کی جائے اور اس میں کوئی خاص حکم دیا گیا ہو اور اس سے ہمارے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں آج تیئیس رجب ہے بائیس رجب ہے تیس رجب ہے اور اس کے دو چار دنوں کے بعد شبِ معراج تو لوگ اس میں خوب اہتمام کرتے ہیں شب بداری کرتے ہیں اور اپنے مطابق بہت ساری قسموں کی نمازیں پڑھتے ہیں جو دین سے ثابت نہیں ہے شریعت سے ثابت نہیں ہے اصل پیغام تو یہ تھا کہ جب بھی یہ موقع آئے تو ہم تجدید کریں اپنے ایمان کی تازہ کریں اپنے ایمان کو خاص طور سے نماز کے سلسلے میں نماز بہت بڑی بنیاد ہے نماز ہم سمجھتے ہیں کہ نمازی ہیں لیکن کئی طرح کی کوتاہیاں ہماری نمازوں میں موجود ہیں نماز کے داخل میں بھی اور اقامت سلاد میں بھی نماز کو قائم کرنے میں بھی یعنی اگر نماز پڑھ ہیں لیکن جماعت سے پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن تھوڑی سی بھی اگر مصروفیت ہو جاتی ہے تو نماز کو دو نمبر پر رکھ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نہیں پڑھتے چار وقت کی پڑھتے ہیں فجر کی سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں تو ایسی نمازوں میں جس کی جیسی بھی کوئی کوتاہی ہے اگر ہم غور کریں کہ کہاں پر کوتاہی پائی جاتی ہے نماز کے اہتمام میں یا نماز کے اندر یا نماز کے ریزلٹ کے اعتبار سے کہ نماز کے جو وعدے کیے گئے ہیں کہ ان دہ تنہا عن الفاشا اولمن کر کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی کیا ہم بے حیائی اور بری باتوں سے رک رہے ہیں کیا ہماری نماز اسصلاح کہلانے کے لائق ہے جیسی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ حقیقی معنی میں نماز ہو رہی ہے یا صرف ایک رسم ہے جو پوری ہو رہی ہے ان تمام باتوں پر اگر غور کیا جائے تو شاید معراج اور اس کے اس موقع کا سب سے بڑا پیغام ہوگا کہ ہم اپنی نمازوں کو سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اور اس کے پوری سنتوں اور آداب کی رعایت کے ساتھ اور اس کے مسائل اور فضائل سے واقفیت کے ساتھ ان کو ادا کریں یہ عبادت ہمیں دوسرے بہت سارے دینی کاموں پر اور دوسرے بہت ساری دینی عبادتوں کے لیے تیار کرتی ہے اس لیے دین میں نماز کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے لوگوں کو جمع کر کے جتنے بھی گورنرز تھے ان کے اور فرمایا دیکھو یہ سارے کام ایک طرف ساری ذمہ داریاں ایک طرف لیکن ان اہم معموری کو معندی سب سے اہم کام جو مجھے چاہیے جس میں تم سب لوگوں کو اہتمام کرنا وہ نماز پمن ضیاح فہ علیمہ سواہا ازیا جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس کے علاوہ ہر چیز کو ضائع کر دے گا پھر اس کی کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے اگر نماز ہی کا اہتمام نہیں ہے نماز کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے جو پچاس نمازوں سے گھٹا کر پانچ کر دی گئیں اور ثواب پچاس ہی رکھا گیا اس کے باوجود بھی اہتمام نہیں ہے اور اس میں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو بڑی سچائی سے انصاف کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نماز کا حق ادا کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج ہم اس بات کا معاہدہ کریں طے کریں اپنی زندگی میں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جو سب سے بڑا سبق اس واقعے سے ملتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنائیں تکلیفوں پر صبر کرنا سیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کا انتظار کریں اپنے گناہوں سے توبہ اور اپنے معاشیت سے رجوع کریں اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف اخبات اور انعابت کا راستہ اختیار کریں جو ایک مومن کا راستہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے آمین و آخر دعاوان الحمد